اپنی پوری تفسیر کے اندر وہ حدیث کا سہارا بہت کم لیتے ان کا اپنا ایک ذوق ہے ایک مزاج ہے تفسیر القرآن بالقرآن بلکہ احادیث کا جو ہے معاملہ بعض معاملات میں تو انہوں نے متفق علیہ احادیث کو بھی اٹھا کے پھینک دیا رجم کا معاملہ خاص طور پر جس کے بنا پر مجھے ان سے شدید اختلاف ہوا لیکن یہاں آ کر صرف ایک حدیث کا سہارا لے کر گزر گئے کہ جیسے اس آیت مبارکہ میں اور کچھ ہے ہی نہیں اس لیے کہ اس کا اپنا ایک مزاج ہے غوق کا معاملہ ہے وہ وہاں روکے نہیں اس پر کوئی بحث نہیں کی بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دقیق فلسفیانہ مسائل کے بارے میں اصولی یہ بات ذہن میں رکھی کہ قرآن مجید میں ان پر بحث مفصل نہیں ہوتی صرف اشارہ ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ خاص طور پر یہ جو دقیق ترین مسئلہ ہے فلسفہ وجود اس پر تو میں قتن یہ دعوے دار نہیں ہوں کہ میں کوئی فلسفے کا طالب علم ہوں یا میرا یہ مقام ہے کہ میں اس پر کوئی گفتگو کر سکوں اتھارٹیو انداز میں لیکن میں اس پر گفتگو کیوں کرتا ہوں اس کو سمجھ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلسفے کے ذمن میں چونکہ ہمارے جو اکابر اور اسلاف ہیں ان میں سے بہت سے ہیں اور بہت چوٹی کے ہیں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں اور عام ہمارا جو ہے مذہبی ذہنی جو سطح ہے اہل مذہب کی وہ وحدت الوجود کو کفر سمجھتے ہیں تو ایک بہت بڑا جو ہے ایک ڈائناما پیدا ہو گیا ہے کہ شاہ ولی اللہ اگر وحدت الوجود کے قائل ہیں ابن عربی کو چھوڑ دیجئے ان کی حیثیت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہی کوئی مفسر اور فلسفی مفسر اور محدث اور ہونے کی حیثیت سے ان کا کوئی مقام تسلیم کیا جاتا ہو حالانکہ شیخ احمد سرحندی رحمتہ اللہ علیہ جو سب سے بڑے ناقد ہیں ان کے اور ان کے فلسفے کے جواب میں جنہوں نے ایک آلٹرنیٹ فلسفہ جو ہے وہ پیش کیا ہے وحدت الشہود کے نام سے وہ ابن عربی کے بہت زبردست قائل ہیں ان کے مقام کے یہ بھی کہتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ میں انہیں خاصانہ خاصان خدا کے اندر دیکھتا ہوں اللہ تعالی کے خاص بندوں میں سے وہ اپنے یعنی کشف کے ذریعے سے اور پھر ایک جگہ تو الفاظ یہ آئے ہیں کہ معذلہ بردار خان ایشانم میں تو ان کے دسترخان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہوں لیکن چیک معاملہ ہے صفات باری تعالی لیکن کیا کروں کیونکہ صفات باری تعالی کی بحث ہے مجھے اختلاف ہے میں اپنا اختلاف پیش کرنے پر مجبور ہوں یعنی اختلاف کر رہے ہیں تو اتنے ادب کے ساتھ کر رہے ہیں کہ معذ اللہ بردار خان ایشانم اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ابن عربی سے کسی کو سوئے دن ہو کوئی اس کو ریجیکٹ کر دے اسے مرتد سمجھے اسے جو چاہے کہے اس سے کوئی بہت بڑا فرق واقع نہیں ہوتا لیکن شاہ ولی اللہ کو اگر کوئی سمجھے کہ وہ کوئی مشرک ہیں یا کوئی مرتد ہیں یا وہ دعال اور مدل ہیں تو وہ باق میرے لیے جو ہے وہ بڑی تشویش کی ہے تو ہمارے بہت سے بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ وادپ الوجود کے قائل اس حوالے سے میں صرف یہ کوشش کیا کرتا ہوں اپنے درس میں کہ کم سے کم اس درجے تک بات واضح ہو جائے کہ سوئزن نہ رہے وہ ایک فلسفہ ہے اس سے آپ اختلاف کریں آپ کو بڑے سے بڑے انسان سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے میں یہ نہیں کہتا کہ شاہ اللہ سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے اختلاف کریں لیکن یہ سمجھنا کہ زلالت اور گمراہی اور کفر اور شرک کے اندر کہیں وہ مبتلا ہو گئے معذ اللہ تو پھر تو یہ ہے کہ ہمارے لیے پھر اپنے اسلاف میں کوئی سہارا رہے گا نہیں کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے جس کے بارے میں کو حسنزن ہمارے باپ ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں باقی رہ جائے اس حوالے سے میں اس موضوع پر گفتگو کیا کرتا ہوں لیکن چونکہ موضوع مشکل ہے بہت دقیق ہے اسی لیے میں نے کل بھی ارض کیا تھا کہ خود مجھ پر ایک دہشت ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں گا یا نہیں لیکن اب اس مسئلے کو میں جو ہے ذرا کچھ مقدمات کے حوالے سے پہلے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ ہے کیا دیکھیے جہاں تک تو خالق کی ایک ہستی کا تعلق ہے کہ کوئی خالق ہے یہ کائنات ہے آسمان ہے زمین کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یہ تو فطرت انسانی کے اندر انگرینڈ ہے نقش ہے کوئی نہ کوئی تو پیدا کرنے والا ہے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے اف اللہ شکن فاطر اس سماواتے والا کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے اس کی ہستی اس کے وجود کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے سورہ ابراہیم کی آئے دس اف اللہ شکن فاطر سماواتے والا سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا خالق اس کے بارے میں کوئی شک تو نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا کہ خدا کو ماننا کوئی خالق کوئی ہستی ہے یہ تو گویا کہ فطرت انسانی کے اندر پہلے سے نقش ہے ہر انسان مانتا ہے نام اسے کوئی دے کال دی روز بائی یعنی نیم اٹ سویٹ اس جمن میں عوام الناس کی جو گمراہی ہے وہ کیا ہے عوامی سطح پر لوگوں کی گمراہی یہ نہیں ہے کہ اس خالق کی ہستی کو جب وہ قیاس کرتے ہیں تو اپنے بڑے سے بڑے انسان کے تصور سے اوپر نہیں جا سکتے بہت بڑا شہنشاہ ہے راجہ کیا مہاراجا ہے بہت بڑا لیکن یہ کہ اس کے بھی کوئی نائبین سلطنت ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ اختیارات اس نے ان کو دیے ہوتے ہیں ان کے بھی ہاتھ میں کوئی نہ کوئی اتارٹی ہوتی ہے اسی طرح بڑی سے بڑی شخصیت کے کوئی لاڈلے ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں منہ چڑھے ہوتے ہیں ان کی بات وہ رد نہیں کر سکتی وہ شخصیت چاہے وہ اکبر شہنشاہ ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ملا عبد القادر جو ہے ملا دو پیازا وہ اس کے اوپر بھی پھپتھینگ چست کرتے تھے اس لیے کہ بہرحال وہ اپنے نورتن ہیں ان کی ایک محفل ہے اس میں بڑے ہی یعنی فرینک انداز میں بے تکلفی سے گفتگو ہو رہی تو بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ یہ تصورات ہوتے ہیں یہ تصورات انسان نے اپنے ذہن کے حوالے سے اس خالق کے ساتھ بھی چسپا کر دیے کہ وہ اللہ تو وہ ہے لیکن آلیہ بھی ہے چھوٹے چھوٹے معبود بھی ہیں وہ تو وہ ہے لیکن دیو دیوتا اور دیوی بھی تو ہیں بے شمار کچھ نہ کچھ اختیارات انہیں بھی ہیں کچھ بندگی ان کی بھی کرو کچھ ڈنڈوت ان کی بھی کرو کچھ ان کے سامنے بھی سر جھکاؤ کچھ نظرانے انہیں بھی پیش کرو تاکہ وہ بھی راضی ہو جائیں اس لیے کہ بہرحال اختیار ان کے پاس بھی ہیں یہ اصل میں ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے ہم بھی مانتے ہیں نورانی مخلوق ہے ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنقید کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ اختیار کوئی نہیں یا فلون مایو کچھ کرتے ہیں جس کا کہ انہیں حکم ملتا ہے اور ان کے جو حضرت جبرائیل کے الفاظ نقل کیے گئے قرآن مجید میں لہو مابین ادینا وما خلفنا وما بین ذالق ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اللہ کو ہے ہمارے پیچھے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اللہ کو ہے دونوں کے مابین جو کچھ ہے یعنی میرا وجود وہ بھی اللہ کے اختیار مطلق میں ہے یہ ہے درحقیق کا تصور جس نے ہمیں شرک سے بچا لیا ورنہ اتنی برگزیدہ ہستیاں مکرمون جن میں حضرت جبرائیل کی شان میں تو علمہو شدید القوا ذو ملر فصبہ یہ جو الفاظ آتے ہیں متعین سما امین حضرت جبرائیل کے بارے میں تو اگر ہم انہیں دیوتا بنا لیتے اور ان کو بھی پوجنا شروع کر دیتے تو یہی کچھ ہوا ہے جو کچھ کے ان تمام مذاہب میں ہوا ہے لیکن یہ کہ ہمارا تصور یہ ہے کہ ہے وہ کارندے ہیں اس آفاتی کائنات کے لیکن ان کا اختیار کوئی نہیں ہے وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا اسی طرح ان کا تصور یہ ہوا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ دیویاں جو ہیں یا یہ کہ حضرت مسیح جو اللہ کے بیٹے ہیں اب جہاں یہ تصور آ جائے گا کوئی لاڈلے پیارے ہیں تو وہ شفاعت کرے گا وہ بچا لے گا شفاعت باطلہ کا تصور ہوا گویا کہ اس عوامی سطح پر توحید اور معرفت رب کے ضمن میں کرنے کا کام یہ ہے کہ واضح کر دیا جائے کہ حاکم ہاں مطلق اللہ اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے کوئی اس کے سامنے چو نہیں کر سکتا جب تک کہ اجازت نہیں دی جائے معبود وہی ہے تنہا معبود حقیقی معبود برحق وہی ذات واحد عبادت کے لاہد زماں اور دل کی شہادت کے لاہق پھر یہ کہ اس سے ذرا اونچے آئیے تو وہی تمہارا مطلوب ہے وہی تمہارا مقصود ہے وہی تمہارا اصل محبوب ہونا چاہیے ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع ہو جائیں مطلوب اور مقصود کے درجے میں اس کے سوا کوئی کرے گویا کے لا الہ الا اللہ کی جو تعبیر ہے لا الا اللہ اور لا مقصود لا مطلوب اللہ لا, لا محبوب اللہ یہ ہے وہ توحید کے جو عوامی سطح پر انسان یہاں تک پہنچ گیا تو اس کی توحید کامل ہو گئی ہستیاں ہیں مل... فر... ملائکہ ہیں فرشتے ہیں نورانی مخلوق ہے لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے ہم انہیں پکاریں گے نہیں کسی کو نہیں پکاریں گے پکارو صرف اللہ لا تدرو مل آخر بندگی اور عبادت صرف اللہ کی تو یہ ہے در حقیقت عوامی لیکن ایک ہے اس سے اوپر کی سطح اوپر کی سطح پر آ کر سوال پیدا ہوتا ہے خالق کو تو ہم نے مان لیا وہ خالق یہ کائنات مخلوق لیکن اس خالق اور مخلوق کے درمیان نسبت کیا ہے کچھ نہ کچھ ذہنی سطح ایسی ہوتی ہے جو اس کو پروب کرنا چاہتی سمجھنا چاہتی ہے ریلیشن شپ کیا ہے خالق و مخلوق کے مابین یعنی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے خالق نے اس مخلوق کو پیدا کیسے کیا دوسرے یہ کہ اب خالق اور مخلوق کے درمیان ربط کیا ہے اس کو عام اصطلاح میں تو کہیں گے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کیا ہے اور فلسفیانہ اصطلاح ہے ربط الحادث بالقدیم قدیم کائنات حادث ہے اللہ کی ذات قدیم ہے اس قدیم اور حادث میں ربط کیا ہے یہ ہے وہ فلسفہ وجود کا مسئلہ کہ جس پر پھر مختلف اسکول آف تھاٹ پیدا ہوئے ہیں جن میں دو بڑے جو ہمارے ہاں ہیں مشہور وہ واحدت الوجود اور وحدت الشہود ہیں لیکن اس سے ذرا پہلے اس بارے میں جو گمراہیاں بڑی گمراہیاں بڑی ٹھوکریں جو انسانوں نے کھائی ہیں وہ کیا ہے پہلے ان کو سمجھ لیجیے ایک تصور یہ دیا گیا اور یہ ہندو فلسفی میں ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ربط ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑھئی جو ہے وہ میز بنا دیتا ہے لیکن یہ کہ بڑھئی کے میز بنانے میں پہلے اسے لکڑی درکار ہے کوئی شے پہلے ہے تب اس سے کوئی چیز بنائے گا خالق تو وہ ہے پرماتما بنانے والا تو ہے لیکن یہ کہ مادہ بھی پہلے سے موجود تھا مادہ بھی قدیم ہے اور خدا بھی قدیم ہے گویا کہ اب یہ سنویت ہو گئی تعدد قدما قدیم دو ہیں خدا یعنی کریٹر وہ بھی قدیم ہے ہمیشہ سے اور مادہ جو ہے میٹر جس سے کہ اس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے وہ بھی قدیم ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور ان کا سکول اف تھاٹ ہے جو تین کو مانتا ہے قدیم خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم روح بھی قدیم ظاہر بات ہے کہ یہ تو بدترین شرک ہے اس کے ہم اس کے بارے میں اب مزید کوئی گفتگو پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے ایک دوسری شکل لوگوں نے تجویز کی ہے کہ در حقیقت خدا ہی نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے جیسے برف پگھل جاتی ہے پانی بن جاتا ہے اب آپ کہیں پانی کہاں سے آیا برف کہاں ہے وہ برف ہی پانی ہے پانی ہی برف ہے یہ کائنات ہی خدا ہے یہ ہے در حقیقت وہ پینتھی ازم ہماوس جب خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے یہ شکر اختیار کر لی ہے تو گویا کہ ہر شے خدا ہے ہر شے الوحیت کی حامل ہے گویا کہ یہ ہے پینتھیزم ہماوس اور اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا یعنی شدید ترین گمراہی اور بدترین جو ہے شرک وہ ہے لیکن اب اس سے بھی آگے نکل آئیے اب کیا کریں اگر وجود جو ہے اس کو مانا جائے کہ خالق و مخلوق جو ہے اس کے درمیان یہ ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی ہیں یہ تو بالکل قابل قبول نہیں ہیں تو اب ایک وجود کی حیثیت سے توحید وجودی جس کو کہا جاتا ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی اس کے لیے وقت کی کمی کے پیش نظر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا بہترین جو تعبیر کی ہے وہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان کی ایک کتاب ہے الدین القیم اس نے اس کی تشویر دی ہے اور وہ در حقیقت اس آئے مبارکہ کی بہترین تعبیر ہے کہ کریٹر اور کریئیشن اس کے درمیان جو نسبت ہے اس کو یوں سمجھو کہ کسی شہر کا تصور اپنے ذہن میں قائم کرو فرض کیجئے آپ نے تاج محل دیکھا ہے اب آپ تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے یا بہرحال یہاں جو بھی شخص ہے اس نے یہ مینار پاکستان کو دیکھا ہے مینار پاکستان کا تصور ذہن میں لائیے اس تصور کو جو آپ کے ذہن میں ہے جب تک آپ کی توجہ مرکوز رہے گی یہ تصور ذہن میں رہے گا جیسے ہی توجہ ہٹے گی اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں اس کا کوئی وجود نہیں رہے گا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ جو آپ کی کریشن ہے مینٹل کریشن ہے یہ تصور جو آپ نے اپنے ذہن کے اندر مینارے پاکستان کا اس کو کریٹ کیا ہے اپنے ذہن میں آپ ہی اس کے اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں اول بھی ہیں آخر بھی ہیں اس کا تو اپنا کوئی وجود ہی نہیں وجود تو در حقیقت آپ کا ہے یہ آپ کا ایک تصور ہے کہ جو آپ نے کریٹ کیا ہے اپنے ذہن کے اندر بالکل یہی تعلق ہے اس کائنات کا اور خالق کا یہ کوئی علیحدہ شہ نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے اب کسی کی ایک تعبیر تو کی ہے شیخ احمد سرحندی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی پیاری ایک مثال دی ہے کہ کائنات ہمیں نظر تو آ رہی ہے حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے وجود ایک ہی ہے وہ اللہ کا وجود ہے اور اس کی مثال کیا دی ہے آپ ایک لکڑی لے کر اس کے ایک سرے پر اگر کچھ کپڑا باندھ دیں اس میں مٹی کا تیل ڈال دیں اور پھر دیاسلائی سے آگ لگا دیں ایک مشل آپ کے پاس ہے آپ کے ہاتھ میں ہے شولہ ہے ایک اس کو تیزی کے ساتھ حرکت دیجیے دیکھنے والے کو ایک آخری دائرہ نظر آئے گا آگ کا دائرہ سرکل جبکہ دائرے کا کوئی وجود نہیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ہے ہرچند کہے کہ ہے نہیں ہے حقیقت میں تو دائرے کا کوئی وجود نہیں وجود تو صرف اس ایک اس شولے جموالا کی ہے وہ وجود ہے باقی اس حرکت کی وجہ سے بہت کچھ نظر آ رہا ہے کسی کو کہا گیا ہے کلو محفل قول باہم الخ آل او قوسل فی مرایا او زلال اس کائنات میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ حقیقی نہیں ہے حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے یہ تو صرف جیسے سائے ہوتے ہیں یا جیسے کہ اکثر پڑتا ہے آئینے کے اندر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے قد آدم آئینہ ہے آپ کو نظر آئیں گے کہ ادھر بھی آپ کھڑے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ادھر کوئی شے نہیں ہے آپ تو صرف ادھر کھڑے ہوئے ہیں ادھر تو کوئی اور وجود نہیں ہے لیکن جیسے کہ آئینے میں اچھ نظر آ جائے جیسے کہ اوپر سے سایہ پڑ رہا ہے زمین پر درخت کا آپ کو معلوم ہے سائے کا کوئی وجود نہیں ہے وجود تو صرف درخت کا ہے تو وجود صرف اللہ کا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ محدت الشہود ہے نظر آنے والی شے ہے یہ در حقیقت اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ کل ما فل قو نے وہم اور کوسن او فیلال یہ وحدۃ الشہود کہیے بہرحال اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس کائنات جو کہ نظر آ رہی ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد عالم تمام حلقے دامے خیال ہے اس کے فریب میں نہ آ جانا کہ یہ کوئی حقیقت ہے وجود ہے کچھ بھی نہیں ہے ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد عالم تمام حلقے دام خیال خیال کس کا اللہ کا میرا آپ کا نہیں یہ در حقیقت اللہ کا تصور ہے جو اس نے کریٹ کیا ہے لیکن یہ بات ٹھوس تصور ہے اللہ کا ہمارا تصور جو ہے وہ ایک ہوائی سا تصور ہوتا ہے اللہ کا تصور جو ہے ٹھوس ہے واقعی ہے لیکن ریلیشن شپ جو ہے کریٹر اور کریشن کے مابین وہ در حقیقت بہترین تعبیر یہی ہوگی اول اول اول آخر اول اس کائنات اس قول و مکان کا اول بھی وہ آخر بھی وہ ظاہر بھی وہ باطم اس کی ایک دوسری تعبیر ہے اب یہ جب نوٹ کر لیجئے کہ یہ دوسری تعبیر جو ابن عربی کی ہے وہ چونکہ ذرا زیادہ, زیادہ باریک ہو جاتی ہے یہاں بڑی کچھ حفاظت ہے اس میں کہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی وجود نہیں وجود صرف اللہ کا یہ تو صرف یہ چلتے پھرتے سائے ہیں ان کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں تو اس سے کوئی الجھل پیدا نہیں ہوئی لیکن ابن عربی نے جو بات کہی ہے اس میں زیادہ ایک دقت ہے جو پیش آتی ہے لیکن اور اس میں اندیشہ بھی ہے کہ اس میں ذرا سا انسان اگر کسی تو اس توازن سے ہٹ جائے تو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا اس لیے کہ پینتھیزم یا ہماؤس اور ابن عربی کے وجود میں فرق بہت باریک ہے جو کہ کسی عام انسان کے لیے اس کو ملحوظ رکھنا یہ آسان نہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ وجود تو ایک ہی ہے خالق اور اس کائنات کا ماہیتِ وجود کے اعتبار سے عینِ وجود ہے اللہ ہی کا وجود ہے یہ کائنات میں لیکن جہاں تعین ہو جاتا ہے وہاں وہ غیر ہے تعین جب ہو گیا تو وہ اور ہو گئی اللہ کا غیر ہو گئی لیکن ماہی کے وجود کے اعتبار سے وہ عین ہے اللہ کا اس کو اب میں آپ کو سمجھا دوں کہ جیسے آج ہماری سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں میں ہوں آپ ہے ہماری اصل حقیقت کیا ہے یہ تمام اجسام ایٹمز سے بنے ہوئے ایٹمز کی ترکیب ہے مختلف اس سے یہ مولیکیولز وجود میں آئے ہیں اسی سے مختلف چیزیں بن گئی پھر اب تو اور تقسیم کر کے ایٹمز جو ہے وہ نیچے گیا وہ الیکٹرانس ہیں پروٹونس ہیں پھر اس سے بھی آگے جا کر فوٹونس اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں اور حقیقت میں تو کچھ ہے ہی نہیں وہ صرف کچھ الیکٹرک کرنٹس ہیں اور کچھ بھی نہیں انہیں الیکٹرک کرنٹس نے ایک خاص شکل اختیار کی تو الگ بن گئی انہیں الیکٹرک کرنٹس کی ایک خاص شکل ہے جو ہوا ہے جو اس, اس میں اجاز بات ہے کہ یہ آپ کو خالی نظر آ رہا ہے اور خالی تو نہیں ہے اس میں ہوا ہے اور ہوا جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ملغوبہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے وہی ایٹمز جو ہے بس یہ ضرور ہے کہ یہاں وہ لطیف فارم میں ہے یہاں وہ کنڈنس فارم میں ہے مختلف اس کی جو ہے فارمیشنز مختلف ہیں جس سے مختلف مالیکیول مختلف ایلیمنٹس مختلف کمپاؤنڈس بنتے چلے گئے کمپلیکس سے کمپلیکس تر کمپلیکس تر کمپاؤنڈ ہوتے ہوتے یہ سارا وجود جو ہے قائم ہو گیا تو ماہیت کے اعتبار سے اس اینک میں اور اس گھڑی میں کوئی فرق نہیں ماہیت تو مشترک ہے وہی ایٹمک وہی جو کرنٹس ہیں وہی الیکٹرک کرنٹس ہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ماہیت ایک ہے اس اینک کی بھی اور اس, اس گھڑی کی بھی اور جو کچھ اس کے درمیان میں جو یہ ہوا ہے اس میں بھی وہی ایٹمس ہیں انہیں کی ترکیب ہے انہی کی مختلف فارمولیشنس ہیں لیکن جب ایک خاص فارمولیشن ایک خاص کانگریگیشن یا کانگرومریشن آف ایٹمز نے یہ شکل اختیار کی اور ایک نے یہ اختیار کی یہ ایک دوسرے کا غیر ہے لہذا جہاں تعین آ گیا کسی وجود کا کسی ہستی کا وہ ذات باری تعالیٰ کا غیر ہو گیا وہ اب ذات باری تعالیٰ کا جز نہیں ہے لیکن ماہیت وجود وہ مشترک ہے وجود ایک ہی ہے کل کائنات کے اندر اور, اور اللہ تعالی کی ذات وہ وجود در حقیقت دو نہیں اس کو کہا گیا ہے وحدت الوجود وحدت الوجود وجود کا ایک ہونا جس کو کہ پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید وجودی کا لفظ استعمال کیا ہے اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ظاہر بات ہے کہ شیخ ابن عربی کے شیخ ابن عربی تو خیر بہت قدیم ہے شیخ احمد سرہندی کے بعد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی وہ گیارہویں صدی ہجری کے جو ہے مجدد اعظم ہے یہ بارہویں صدی ہجری کے مجدد اعظم ہیں تقریبا سو سال کا فر فرق ہے لیکن یہ کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابن عربی کا وحدت الوجود اور احمد سرہندی کا وحدت الشہود ان میں صرف تعبیر کا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے بات ایک ہی ہے اور اس کو خود انہوں نے تعبیر کیا توحید وجودی وجود ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا ہے باقی یہ کہ اس کے یہ جو کانگلوموریشنس جو میں کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت ان کو جب ہم کہیں گے تو وہ اب خدا نہیں ہے جہاں سے پینسیزم سے وہ جدا ہو گیا اس کو وہ غیر مان رہے ہیں اللہ کا اس کا اپنا وجود اور تشخص علیحدہ قائم ہو گیا وہ اللہ کا غیر ہے لیکن ماہیت وجود ایک کامن مشترک قدر کی حیثیت رکھتی ہے خالق اور مخلوق کے مابین یہ ہے در حقیقت معذ الوجود کا فلسفہ جسے توحید وجودی سے تعبیر کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے اور اسی کی تعبیر ہے پھر لا معبودہ اللہ اس سے اوپر لا محبوب اللہ لا مقصود لا مطلوب اللہ اور اس سے اوپر لا موجود الا اللہ. اللہ کے سوا وجود حقیقی اور کسی کا نہیں وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے البتہ جیسے سمندر ہے سمندر پر لہرے ہیں لہریں ایک دوسرے سے علیحدہ نظر آ رہی ہیں حقیقت میں تو سمندر ہی کے اندر وہ لہرے ہیں اسی طریقے سے وجود بسیط ہے جو مشترک ہے خالق اور مخلوق کے مابین البتہ معین ہو کر جب وجود کوئی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا غیر ہوتے ہیں اور یہاں وہ شے پینتھزم سے جدا ہو جاتی ہے اس فرق کو محبوب رکھیے اور اس کے بعد جی میں آئے آپ اس نظریے کو اٹھا کر پھینک دیں آپ کو وہ ناقابل قبول نظر آئے بالکل ٹھکرا دیں بڑے سے بڑے شخص سے ہمیں اختلاف کا حق حاصل ہے اختلاف ہم نہیں کر سکتے تو محمد الرسول اللہ سے نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مانا ہے ان کی توہین نہ ہو ان کے بارے میں یہ گمان نہ ہو یہ سوئے گن نہ ہو کہ محاذ اللہ وہ پینتھیزم کے قائل ہیں وہ مشرک ہو گئے تو گویا کے مرتد ہو گئے گمراہ ہو گئے زلو زلالم بڑی یہ جو دو ہے شیڈز فلسفہ وجود کے جن میں وحدت کا معاملہ ہے وحدت کا رنگ آتا ہے وحدت الشہود یا وحدت الوجود اس میں جان لیجئے کہ ہندوستان کے فلسفے میں بھی دو عظیم شخصیت ہیں. ایک شنکراچاریہ وہ وحدت الوجود کا قائل تھا ایک رامانوج یہ وحادت الشہود کا قائل ہے ہی دو انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے حقیقت میں بات ایک ہی ہے کہ وجود ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا ہے باقی یا تو یہ کہیے کہ باقی کسی شے کا وجود ہے ہی نہیں اور یا یوں کہیے کہ وہ وجود جو بھی ہے ماہیت کے اعتبار سے قدر مشترک کی حیثیت ہے اللہ کے ساتھ لیکن تعین کے اعتبار سے وہ خدا کا غیر ہے اقولہ کا مستقفر اللہ علیہ